آپ ایران میں بسنے والے بلوچستان میں بسنے والے مسلمانوں سے ذرا پوچھ لیں کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے ہمارے دوست ہمارے بھائی بلوچستان میں جو بستے ہیں سنی حضرات ان کے اوپر انتہائی وحشیانہ انداز میں تشدد ہوتا ہے میرے بھائیو تہران میں یہودیوں کی عبادت گاہیں تو ہیں لیکن سنیوں کی کوئی بھی مسجد نہیں ہے آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا اور سوریا میں جو جنگ ہو رہی ہے جہاں سنیوں کا قتل عام اور ان کی عفت و ناموس کا وحشیانہ طریقے سے تماشا ہوا اس میں بھی یہی شیعہ نصیری اسماعیلی فاطمی یہ لوگ ملوث ہیں میرے بھائیوں میری بہنوں مجھے آج علامہ علی شیر حیدری شہید رحمہ اللہ تعالی کی وہ بات یاد آ رہی ہے جو کہ انہوں نے ایک عظیم جلسے سے خطاب کرتے ہوئے فرمائی تھی کہ یہ شیعہ وطن عزیز پاکستان کو قبضہ کرنا چاہتے ہیں پھر انہوں نے بطور دلیل یہ بات بیان فرمائی دیکھیے یہ محرم کے ایام میں تمام سڑکیں تمام ادارے پوری حکومتی مشنری ان کی خدمت میں ہوتی ہے شیعہ اور نادان قسم کے جو سنی ہیں وہ بھی انہی کے ساتھ ہوتے ہیں ماتموں میں تماشوں میں جلوسوں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں اور جو سنی ہیں مسلمان ہیں محب وطن پاکستانی ہیں وہ اپنے گھروں میں مقید اور بند ہوتے ہیں گویا کہ چند دنوں کے لیے پاکستان کو شیوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ پاکستان پر قبضہ کرنے کی ایک ریہرسل ہو رہی ہے پاکستان پر قبضہ کرنے کی ایک تربیت اور مشق ہو رہی ہے میرے بھائیوں میری بہنوں پاکستان پر قبضہ کرنے کے یہ خواب بھی دیکھ رہے ہیں اور کوششوں میں بھی لگے ہوئے ہیں پوری اسلامی دنیا پر یہ شیعہ قبضہ کر کے اپنی خلافت اور عظیم سلطنت قائم کرنا چاہتے ہیں ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے ہمیں بیدار رہنا چاہیے آپ دیکھیں یہ شیعہ امریکہ مرد آباد اور امریکہ مخالفت کے نعرے تو لگاتے ہیں لیکن جس وقت امریکہ نے امارت اسلامی پر حملہ کیا تو انہیں شیعوں نے امارت اسلامیہ کے خلاف راہ ہموار کی اور ان کے وزیر خارجہ نے اس پر بہت زیادہ اپنی تعریف و توصیف بھی کی ہے کہ ہم نے دہشت گردی کا راستہ روکنے کے لیے امریکیوں کی حمایت کی ہے اور یہی کام انہوں نے عراق پر حملے کے وقت کیا اس لیے ان کے ان ظاہری امریکی مخالف اور یہود مخالف نعروں سے ہمیں گمراہ نہیں ہونا چاہیے یہود کی دو قسمیں ہیں ایک ظاہری ہے اور ایک خفیہ ہے ظاہری یہودیوں کی جو حکومت ہے وہ اسرائیل ہے اور خفیہ یہودیوں کی جو حکومت ہے وہ ایران ہے اور اس کے اطراف میں وہ دوسرے شیعہ ملکوں کو ملا کر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے شیعہ اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے شیخ اسامہ بن لادن رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ بھی امریکہ مخالف ہیں ایران بھی امریکہ مخالف ہے تو کیوں نہ اتفاق اور اتحاد کے ساتھ اس کام کو آگے بڑھایا جائے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ بہت سادہ ہیں یہ شیعہ ان کے سامنے اگر دو آپشن رکھے جائیں کہ آپ امریکیوں کو ماریں گے یا سنیوں کو تو یہ امریکیوں کو چھوڑ کر پہلے سنیوں پر حملہ آور ہوں گے اور شیخ صاحب رحمہ اللہ کی یہ بات عملی طور پر آپ کو پوری دنیا میں نظر آ رہی ہے عراق میں بھی یہ امریکیوں کے ساتھ ہیں اور افغانستان میں بھی انہوں نے امریکیوں کا ساتھ دیا اور تاریخی اعتبار سے یہ ہر وقت سنیوں کے اور مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ رہے ہیں اور انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم اس کا تذکرہ بھی کریں گے یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ شیعہ سوریا میں کیوں اتنی شدت سے لڑ رہے ہیں اس کا جواب سیاسی حالات کا تجزیہ کرتے ہوئے ایک مسلمان صحافی نے یوں تفسرہ کیا تھا یہ سوریا جو ہے در اصل کی حکومتوں کے لیے ایک پھیپڑے کی حیثیت رکھتا ہے اگر سوریا پر سنیوں کی حکومت قائم ہو جاتی ہے تو شیعوں کے لیے سانس لینا مشکل ہو جائے گا اس لیے عراق کے شیعہ بھی ایران کے شیعہ بھی افغانستان اور پاکستان کی شیعہ بھی حتیٰ کہ سوریا میں جا جا کر لڑ رہے ہیں یہ شیعہ تاریخ اسلام میں ہر وقت مسلمانوں کے دشمن رہے ہیں سنیوں کے دشمن رہے ہیں اہل سنت والجماعت کے دشمن رہے ہیں اس لیے ہمیں ان شیعوں کی سازشوں مکاریو عیاریوں اور فریب کاریوں سے ہوشیار رہنا چاہیے تاریخی واقعات آپ کے سامنے ذکر کیے جا رہے ہیں اس کا مقصد الفل لیلوی داستانے سنانا نہیں ہے میرے بھائیوں بلکہ ان واقعات سے عبرت حاصل کرنا ہے بطور عبرت یہ باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہیں ایک اور اہم بات جس کا تذکرہ کیے بغیر آج کا یہ درس نامکمل رہے گا وہ یہ کہ وطن عزیز پاکستان کا جس کو بانی کہا جاتا ہے قائد آزم محمد علی جناح یہ بھی ایک شیعہ تھا میں ایک مقام ہے جس کا نام جھرک ہے وہاں یہ پیدا ہوا تھا یہ ایک اسماعیلی شیعہ تھا یعنی ایک پکا ٹھکا کافر تھا بعد میں کہا جاتا ہے کہ اس ناشری بن گیا یعنی گویا کے ایک گٹر سے نکل کر دوسرے گٹر میں اس نے چھلانگ لگائی ایک نجاست سے نکل کر دوسری نجاست میں یہ گھس گیا تھا قائد اعظم محمد علی جناح اس کو قائد کہنا اور پھر اعظم کا بھی لاحقہ اس کے ساتھ لگانا یہ بہت بڑی خیانت اور غداری ہے قائد اعظم کے معنی ہیں سب سے بڑا لیڈر اور مسلمانوں کے جو سب سے بڑے لیڈر ہیں سب سے بڑے رہبر و رہنما ہیں وہ جناب سرور کون حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں گویا کہ اس کو قائد اعظم کہنا یہ بہت بڑی گستاخی ہے اور توہین ہے اس لیے اس شخص کو بڑے کاف کے ساتھ نہیں بلکہ چھوٹے کاف کے ساتھ قائد آزم اگر کہا جائے تو بہت ہی مناسب ہوگا ان نہ یعنی ایک بہت بڑا مکار تھا چال باز تھا جس نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا اور مسلمانوں میں تفریق اور انتشار کا بیج بویا اگرچہ بعض علماء کرام نے اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے اس کی اس وقت حمایت کی تھی علماء بھی آخر انسانی ہی ہوتے ہیں غلطیاں ان سے بھی ہوتی رہتی ہیں اور ظاہر ہے ان کے مقابلے میں سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ بھی تھے جو کہ اس تقسیم کے خلاف تھے اور ان کے جو دلائل تھے وہ آج سب کے سامنے موجود ہیں بنگلہ دیش الگ سے جدا ہوا جونا الگ سے جدا ہوا اور آج پورے پاکستان میں علیحدگی تحریکیں چل رہی ہیں یعنی ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ اور شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ جو کہ اس تقسیم کے مخالف تھے انہوں نے جو پیشیں فرمائی تھی وہ آج بالکل نظر آ رہی ہیں سب کے سامنے ہیں مقصد یہ کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو مسلمانوں کا قائد قرار دینا یہ بہت بڑی غلطی ہے یہ شخص دراصل اسماعیلیوں کا نمائندہ تھا جو کہ شیعوں کی حکومت کو آگے بڑھانا چاہتا تھا لیکن اللہ تعالی کی مہربانی اور شیعوں کی قلت اور آپس میں ناچاقی اور نااتفاقی کی وجہ سے یہ اپنے منصوبے میں کامیاب نہیں ہو سکے اگرچہ آج بھی شیعوں اسماعیلیوں آگا خانوں کو قائد اعظم کے پردے میں بہت کچھ سہولیات اور آسائشیں حاصل ہیں پاکستان میں آ رہی ہوگی انشاءاللہ ہم یہ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں اس لیے عارض کر رہے ہیں کہ آج وہ لوگ بھی ٹھنڈے ہو کر بیٹھ گئے جو کہ کو کافر کہا کرتے تھے اور اس نعرے کو لے کر ہمارے کتنے سارے علماء طلباء اور جوان شیر دل ہمارے بھائی اور بہنیں شہید ہو گئی لیکن آج وہ ان سازشوں کے سامنے شتر مرخ کی طرح آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں لیکن ہم جو میدان جہاد میں موجود ہیں ہمارے لیے ہرگز روا نہیں ہے اور جو مجاہدین سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ آنکھیں موند لیں بلکہ ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے بیدار رہنا چاہیے ان شیعوں کی سازشوں سے اور ان آغاخانیوں اسماعیلیوں اسنا آشریوں کی سازشوں سے ان سب کا مقصد ہمارے مسلمان ممالک اور اسلامی نظام کو پامال کرنا اور علماء و صلاح کو نیست نابود کرنا ہے اس لیے ہمیں بھرپور انداز میں تیار رہنا چاہیے ظاہری یہودیوں کے خلاف جہاد کے لیے بھی اور باطنی یہودیوں یعنی شیعوں کے خلاف جہاد کے لیے بھی اللہ جل جلال ہمیں حق بات کہنے سننے سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آخر میں پھر اسی بات کا میں تکرار کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بدوا فرما دی ہے اس لیے ان کی حکومت تو انشاءاللہ اللہ قائم ہوگی نہیں لیکن پھر بھی یہ انتشار اختراک اور اختلاف پیدا کرنے کے لیے مسلمانوں کے درمیان مشکلات کھڑی کرنے کے لیے ہر وقت چوکس اور چوکنہ رہتے ہیں ہمیں بھی ہوشیار رہنا چاہیے ہمیں بھی بیدار رہنا چاہیے جب دشمن اتنا بیدار ہے تو آخر کیوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق اور صحابہ کرام ردی اللہ تعالی انہم اجمعین کے خدام اور نوکر کیسے غافل رہ سکتے ہیں ہمیں غفلت سے نکلنا چاہیے بیدار ہونا چاہیے ہوشیار ہونا چاہیے تاکہ کہیں دوبارہ سے فاتمی و جیسی کوئی حکومت کوئی غلیز اور نجیس سلطنت قائم نہ ہو جائے وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلا آلہ وصحبه اجمعین سبحانك اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب اليک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ